پرانختار موردن کو حضرت العلامہ مختلف موضوع دا دا ام بی تری دی پارا زمنگ دکان پتہ سا تعی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازہ نژد مین چوک جہانگی روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سو بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين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 تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں چلا ہم کو سیدھے رستے پر جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ان لوگوں کے راستے پہ پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا اور ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے نرزتی سلاملی ولحم دلہ اللہ ہلے آم والا آل محمد کم سلائی تالا باہی موالا آل باہی اللہ ہوم بارکالا مہم دن والا آل محمد بارکتا ابراہی مولا آلی برا نکم دجی قابل احترام بزرگ عزیز دوستوں اور بھائیوں اس علاقے کے ہمارے جماعتی احباب اور نوجوانوں نے بڑی محنت اور اخلاص کے ساتھ اس عظیم الشان پروگرام کا انتظام کیا ان کی مہربانی ہے کی اور میری ملاقات کا یہ بہانہ تجویز کیا ہم سب کی یہ دعا ہے اللہ ان احباب کے علم و عمل میں تینوں دنیا میں آل اولاد میں عمر میں اور کاروبار میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے جتنے اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ انتظام کیا ان اللہ اتنے ہی اخلاص کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کروں گا اور آپ سے یہ توقع رکھوں گا کہ آپ بھی پورے اخلاص کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں گے ٹھیک ہے جی اب اس کو چیرنا نہیں نہ کسی کے ساتھ زد ہے نہ اناد نہ دشمنی نہ بوگزو نہ حسد نہ کسی کو ز کرنا مقصود ہے نہ نیچا دکھانا میں آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کہنے والا کون ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے آپ میں سے اکثر حضرات کو یقیناً یاد ہوگا کہ پچھلے سال 27 جون کو اسی جگہ اور اسی مقام پہ درس قرآن کی ایک محفل اور مقدس مجلس انہی دوستوں نے سجائی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس درس میں یہ بیان کیا تھا اہدن سرات المستقیم کہہ کے ہر نمازی اپنے رب سے جس سیدھے رستے پر چلنے کی درخواست کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے وہ سرات مستقیم کیا ہے ہر طبقہ اور ہر جماعت اور ہر فرقہ اور ہر گروہ اور ہر پارٹی اپنے تائیں اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ جس رستے پر ہم چل رہے ہیں یہی سراتے مستقیم ہے اور ہمارے سوا باقی سارے غلط جو بندی کہتے ہیں سراط مستقیم پہ ہم چلتے ہیں بریلوی کہتے ہیں کہ سراط مستقیم پہ ہم چلتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ سراط مستقیم پہ ہم چلتے ہیں اور سنی کہتے ہیں کہ سراط مستقیم پہ ہم چلتے ہیں مگر قرآن پاک کے اوراق اور آیات کا اگر گہری اور دقیق نظر سے مطالعہ کیا جائے اس میں غور کیا جائے اس میں فکر کیا جائے اس میں تدبر کیا جائے تو قرآن کی مختلف آیات اور قرآن کے صفحات اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کرتے ہیں کہ سرات مستقیم وہ خوبصورت شاہراہ ہے جس شاہراہ پہ اللہ کے سچے اور سچے پیغمبر چلے تھے قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے پر صدیقین چلے جس راستے پہ شہدا چلے جس راستے پہ صالحین چلے بزرگان دین چلے اولیاء اللہ چلے اور قرآن پاک کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت نکھر کے سامنے آتی ہے میرے پاس وقت نہیں میں نے اگلا مضمون بیان کرنا ہے ورنہ اس پر ہر بات کے دلیل رکھتا ہوں قرآن سے انشاءاللہ شاء قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے گہری نظر سے اس پہ غور کیا جائے تو یہ حقیقت نکھر کے سامنے آتی ہے کہ سرات مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے میں عبادت اور پکار ہوگی تو صرف اللہ کی قرآن اسے واضح کرتا ہے مختلف آیتوں میں مختلف صفحات میں مختلف صورتوں میں سرات مستقیم وہ پاکیزہ اور مقدس راستہ ہے جس راستے میں شرک والی منغوس غلیظ اور خبیص بیماری موجود ہو نہیں. نہیں قرآن نے اس کو واضح کیا چلیے تھوڑا سا سورت فاتحہ میں چلتے ہیں سراط الزین انعمت علیہم غیر المغوب علیہم و سرات مستقیم راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا جن پہ تو نے فضل کیا جن پہ تو نے کرم کیا ان کا راستہ سرات مستقیم ہے وہ کون ہے اس کو سورت نسا میں بیان کیا من النبیین و صدیقینا والصالحین شہدا و کون ہے جی انبیاء صدیقین شہداء صالحین ان کے راستے پر ہمیں چلا جس رستے پر تیرے نبی چلے اس رستے پہ ہمیں چلا جس رستے پہ صدیقین چلے اس رستے پہ چلا جس رستے پہ شہداء چلے اس رستے پہ چلا جس رستے پہ صالحین چلے بزرگان دین چلے اولیا اللہ چلے تیرے نیک بندے چلے اس راستے پر چلا اور جن پر تیرا غضب ہوا غصہ ہوا ناراضگی ہوئی ان کے راستے پر نہ چلا اور جو راستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر بھی نہ چلا انتا علیم کے راستے پر چلا اور مغزوب علیم اور ظالم ان دونوں کے راستے پر نہ چلا اٹھائیے تفسیم کی کتابیں اٹھائیے حدیث کی کتابیں وہاں آپ کو یہ بات لکھی ہوئی مل جائے گی کہ مغزوب علیم سے مراد یہودی ہیں اور ظالین سے مراد عیسائی ہیں. گویا کے نمازی کہتا ہے مولا ہمیں یہودیوں کے راستے پر بھی نہ چلا اور ہمیں عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلا کن کے رستے پہ چلا بولیے انمتا علیہ انبیاء صالحین اولیاء ان کے رستے پر چلا توجہ چاہوں گا تھوڑی سی گویا کے نمازی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں یہودیوں کے رستے سے بچا عیسائیوں کے رستے سے بچا اور انمتا علیہم کے رستے پر چلا لوگوں جس رستے میں جس رستے میں اللہ کو بھی پکارا جائے اللہ کا سجدہ بھی کیا جائے اللہ کی نظر و نیاز بھی دی جائے اور اللہ کے ساتھ حضرت عزیر کو بھی پکارا جائے ان کے بھی سجدے کیے جائیں ان کی بھی نظر و نیاز دی جائے یہ یہودیوں کا رستہ ہوگا اور جس رستے میں اللہ کی عبادت بھی ہو اللہ کی پکار بھی ہو اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور مائی مریم کی پکار بھی ہوتی ہو ان کی عبادت ان کے سجدے ان کے نام کی نظر و نیاد یہ بھی ہوتی ہو یہ عیسائیوں کا رستہ ہے اور جس رستے میں رستے کی ہر موڑ پہ رستے کی ہر مرحلے میں زندگی کی ہر نشیب و فراز میں صبح اور شام دن اور رات خوشحالی اور بدحالی بیماری اور شفا گرفتاری اور آزادی تخت اور تختے پر صرف اللہ ہی کو پتارا جائے یہ محمد عربی کا راستہ ہو ص اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کے رستے میں شرک موجود ہے عیسائیوں کے رستے میں شرک موجود ہے اور انامتا علیہم کے رستے میں شرک موجود ہو نہیں ہے گویا کہ اب یہ بات میں ثابت کر چکا ہوں کہ انامتا علیہم وہ رستہ ہے سرات مستقیم وہ رستہ ہے جس پہ وہ لوگ چلے جن پہ اللہ نے کیا کیا وہ کون ہے انبیاء ان میں پہلا درجہ کس کا ہے امبیا کا پھر دوسرا درجہ ہے صدیقین کا تیسرا درجہ ہے شہدا کا چوتھا درجہ ہے صالحین کا میں تمہید باندھ کے لے آیا ہوں یہاں تک اب میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے امبیا کے زمانوں میں چلتے ہیں آئیے قرآن و حدیث کے آئینے میں امبیا کی تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ امبیا کا سرات مستقیم کیا تھا سراط مستقیم وہی رستہ ہے نا جس پہ کون چلے بولیے امبیا چلے سرات مستقیم وہی رستہ ہے نا جس پہ صدیقین چلے سراط مستقیم وہی رستہ ہے نا جس پر صالحین چلے سراط مستقیم وہی رستہ ہے نا جس پر شہدا چلے تو آئیے پوچھتے ہیں قرآن پاک سے انبیاء کا رستہ کون سا تھا انبیاء کا مسلک کیا تھا انبیاء کا عقیدہ کیا تھا انبیاء کا نظریہ کیا تھا میں شروع اس پیغمبر سے نہ کر لوں جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکایا تھا جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکا دیا تھا میں شروع اس بندے سے نہ کر لوں جو ابو البشر ہے ساری کائنات کا وہ باپ ہے انسانوں کا وہ باپ ہے مسجود ملائ ہے نسل انسانی کا پہلا سرد ہے آسمانوں سے اس کو نکال دیا گیا ہے وہ زمین پہ آ گئے ہیں ایک وہ ہیں ایک ان کی بیوی ہیں اما ہوا دونوں وقت اکٹھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں جب مل بیٹھتے ہیں تو کوئی اپنا دکھ بانٹ لیا کرتے ہیں کیوں نہ ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے حضرت آدم کو اللہ نے الگ کر دیا مائی ہوا کو اللہ نے الگ کر دیا ایک کا منہ مشرق کی جانب دوسرے کا منہ مغرب کی جانب ہو گیا الگ الگ ہو گئے بعض مفسرین نے لکھا تین سدیاں یہ دونوں الگ رہے ہیں اما ہبا کو باب آدم کا کوئی پتہ نہیں اور باب آدم کو اما ہبا کا کوئی پتہ کوئی پتہ نہیں نسل انسانی کے پہلے دو فرد ہیں یہ پوری دھرتی پر صرف دو بندے رہتے ہیں وہ بھی آپس میں نہیں مل سکتے ہیں پھر تین صدیوں کے بعد ذلحج کی نو تاریخ تھی عرفات کا میدان تھا اور جبل نور کا دامن تھا جبل نور کا دامن تھا عرفات کا میدان تھا نو ذیلج کی تاریخ تھی اچانک بابا آدم اما ہبا اکٹھے ہو گئے تین صدیوں کے بعد نسل انسانی کے یہ پہلے دو فرد جب اکتے ہوئے ہوں گے خوشی و مسرت کی کتنی انتہا انتہائی ہوگی بابا آدم وہاں کہتے ہیں مولا میں نے تین سال تجھے منانے کی کوشش کی ہے تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے مولا تو رسید تک نہیں دی ہے مولا جو تجھے راضی کرنے کا مجھے طریقہ نہیں آتا مولا تو خود بتا دے کس طرح راضی ہوتا ہے کس طرح تو مانتا ہے کس طرح مجھ پہ مہربانی کرتا ہے قرآن کہتا ہے فطل کا آدمو من کلے کلماتن پہلا پارا ہے سورت البکرا ہے فتح کا آدموں میں ربی ہی کلم آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے تھے چند بول سیکھے تھے چند کلمے سیکھے تھے ان کلموں کو اللہ نے بیان کیا سورت آراف میں سورت آراف دیکھیے گا گھروں میں اللہ تعالی نے ان کلمات کو بلند کیے بابے آدم کو اللہ نے فرمایا یہ کلمے کہے یہ دعا پر اس طرح کہے اس طرح دعا کر اس طرح گزارش کر کیا لفظ سکھایا اللہ نے ربنا ظلمنا ربانہ ظلمنا انفسنا و علم تب فرلنا و تر ہمنا ربنا باب میں آدم نے مصیبت میں کس کو پکارا بولیے بولیے بابے آدم کا سرات مستقیم کیا بنا کہ مصیبت میں پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے بابے آدم مصیبت میں پکار رہے نہ کسی کا واسطہ دیا نہ کسی کا وسیلہ دیا نہ کسی قرآن کہتا ہے بابی آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے پھر قرآن ان کلموں کا ذکر کرتا ہے وہ کلمے میں نے آپ کے سامنے دوہرا دیے ربنا ظلمنا ربنا ہے کوئی کسی واسطے کا ذکر بولیے قرآن کی اس آیت میں ہے کوئی کسی وسیلے کا ذکر ہے کوئی کسی کے تفیل کا ذکر نہیں یہ جو روایات میں باتیں آ ہیں ان میں جرا موجود ہے اور وہ حدیثیں موضوع ہیں وہ گھری ہوئی بات ہے ورنہ بابا آدم نے برائے راست پکارا ہے مصیبت میں کس کو ربنا ظلمنا انفسنا و علم تل فرلانہ مالا زیاتی ہو گئی ہے مالا قصور ہو گیا ہے مالا تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں مولا تو مہربانی کر دے مولا ہم دونوں کی اس لزش کو معاف کر دے ہماری خطا سے مولا درگزر کر دے مالا وہ ہماری خطا معاف کر دے اللہ تعالی نے اس دعا کو سنا اور دعا کو سن کے کہا آدم گھٹ منگے جتنا دامن تھا اس کے مطابق مانگا ہے جتنا زرف تھا اس کے مطابق مانگا ہے جتنے تیرے ہاتھ اٹھ سکتے تھے اس کے مطابق تو نے مانگا ہے تو صرف اپنے لیے اور اپنی بیوی کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہے وہ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم پہ رحم نہ کیا ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا آدم بہت کم مانگا ہے تم نے میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور اپنی ثقافت کی بنا پر میں بندوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا آدھی ہوں بندوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا آدی ہوں میں نے صرف تم دونوں کو معاف نہیں کیا بلکہ یہ قانون بنایا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ نو تاریخ کو اسی دن اسی میدان میں اگر چند لمحات کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے میں ان کو اس طرح معاف کر دوں گا جس طرح ماں کے پیٹ سے آج باہر نکلے تو نے صرف اپنی معافی طلب کی ہے میں تو تیری ساری اولاد کو بھی معاف کر دوں گا جو تیری نقل اتارتے ہوئے الفاظ کے میدان میں آئیں گے ارض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم کا سراط مستقیم کیا بنا کہ مصیبت اور تکلیف میں دکھ اور پریشانی میں انہوں نے برائے راست پکارا تو کس کو بولیے اب آدم ثانی کا ذکر تھوڑا سا کر لیں جس کو آدم ثانی کہتے ہیں ساڑھے سال جس نے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان کیا تھا توحید بیان کی تھی ساڑھے سال ان کا نام ہے حضرت نور کہیے علیہ السلام کیا نام ہے حضرت نور علیہ السلام ساڑھے سال اللہ کی وحدانیت کو اللہ کی توحید کو بیان کیا قوم نے مان کے نہ دیا پیغمبر نے بد دعا کر دی چنانچہ عذاب آ گیا پانی کی شکل میں حضرت نوح نے ایک کشتی تیار کر لی تھی اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو بٹھا ضرورت کا جوڑا جوڑا بٹھا جن جانوروں کی ضرورت ہے ان کو بھی کشتی میں بٹھا لے اپنے ماننے والوں کو بھی کشتی میں بٹھا لے اب حضرت نوح کشتی تیار ہے طوفان آ گیا ہے پانی تندوروں سے ابلنے لگا ہے آسمان نے اپنے دروازے کھول دیئے زمین نے پانی کو باہر ابل کے رکھ دیا ہے چنانچہ حضرت لو علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور لوگوں کو سوار کرتے ہیں تو نو کہتی ہیں اور میرے ماننے والوں ارکبو فی ہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ ہے مجرحا کس کے نام پر ہے اس کا چلنا بولو بولو کیا کہتے ہیں حضرت نور بسم اللہ مجرے وہ مرسا اس کشتی کا چلنا بھی میرے اللہ کے نام کی برکت سے ہے اس کشتی کا ٹھہرنا بھی میرے اللہ کے نام کی برکت سے ہے یہ کشتی چلے گی اللہ کی مدد سے یہ کشتی رکے گی اللہ کی مدد سے تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نور کا سرات مستقیم کیا بنا کہ مصیبت میں گر کے کشتیوں میں بیٹھ کے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے تو حضرت نوح کا سراط مستقیم کیا بنا کہ پکار ہوگی تو صرف کس کی اور میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ سراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے میں پکار ہوگی تو صرف کس کی آئیے تھوڑا سا آپ کو اور نیچے لے آتا ہوں میں ان واقعات کی بڑی تفصیل کر سکتا تھا لیکن میں آپ کو سارے انبیاء کا تعارف کرواتا چلا جاؤں گا ذرا اور نیچے آئیے ہمیں ایک اور پیغمبر نظر آتے ہیں جن کو جن کو جد المبیا کہا جاتا ہے جن کو امام الماہدین کہا جاتا ہے جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے وہ خلیل اللہ ہے اور آلہ کتنا ہے اونچا کتنا ہے اس نے اللہ کے لیے قربانی کتنی پیش کی ہے اللہ کے لیے باپ چھوڑا اولاد چھوڑی گھر بار چھوڑا وطن چھو بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی ہے اللہ کا خلیل ہے اللہ کا پیارا پیغمبر ہے اونچا کتنا ہے اونچا اور عظمتوں والا کتنا ہے عظمتوں والا اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئیں گے میرے خلیل وہ تیری نسل میں سے آئیں گے وہ تیری اولاد میں سے آئیں گے وہ تیری ضروریت میں سے آئیں گے باقی کے سارے پیغمبر ان کی اولاد میں آئے عظمتیں اتنی ہے عزت اتنی ہے رفتیں اتنی ہیں قوم نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک چکھا تیار ہو گیا ہے حضرت ابراہیم کو اس میں بٹھا دیا گیا ہے سامنے آگ جلنے لگی ہے آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے اس کے آگ میں گر جاتا ہے آگ جلتی جل رہی ہے کرسیاں ادھر ارد گرد بچ گئی ہیں نمرود آ گیا ہے مشیر اس کے وزیر اس کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں حضرت ابراہیم کے لیے چخہ تیار ہے چحے کے اندر ڈال دیا گیا ہے اس کو بندے جھولا دے رہے ہیں پتنی کس جھولے میں نمرود ادھر سے نعرہ لگائے اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھائے وہ دیکھو میرا خلیل ہے آگ میں جانے کے لیے تیار ہے میرے نام پہ میرے نام پہ قربانی دے رہا ہے میری توحید کے لیے مار کھا رہا ہے میرے فرشتوں اس کے ماتھے پہ کوئی شکن دیکھ رہے ہو کوئی پریشانی دیکھ رہے ہو کوئی غم دیکھ رہے ہو افسوس ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے فرشتوں نے کہا مولا اگر ابراہیم نے تیرے لیے مار کھائی ہے تو اس کی مدد کرنا اللہ نے فرمایا تم جاؤ اور میرے ابراہیم سے پوچھو مدد کی ضرورت ہے جبریل امین آ گئے ہیں ان کے ساتھ آگ برسانے والے فرشتے جس کی ڈپٹی بارش برسانے پہ ہے وہ بھی آ گئے ہیں جس کی ڈپٹی آندھی چلانے پہ ہے وہ بھی آ گئے ہیں جبریل بھی آ گئے ہیں جبریل آ کے اس چکے میں بیٹھے ہوئے ابراہیم کو جسے چند سیکنڈوں کے بعد آگ کے حوالے کر دینا ہے جبریل کہتی ہیں حل من منہاجت آپ کی کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو بتائیے میں جبریلی امین ہوں یہ فرشتہ ہے بارش برسانے والا کہیے بارش برسا دیں آگ کو ختم کر کے رکھ دیں یہ فرشتہ ہے آندھی چلانے والا کہیے تو آندھی چلا دیں انگاروں کو دشمن کے گھروں میں پھینک دیں حل کا منہ حاجت ہم آ گئے ہیں جبریل آیا ہے بارش برسانے والی ڈپٹی جس فرشتے کی ہے وہ آ ہے آندھی چلانے کی ڈپٹی جس فرشتے کی ہے وہ آ ہے مدد پہنچ گئی ہے وہ خود کہتی ہے حلقم من حاجت آپ کی کوئی حاجت ہو کوئی کام ہو بولیے ابراہیم خلیل اللہ ہم آ ہیں اور حضرت ابراہیم بڑے حوصلے سے کہتے ہیں جبریل حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں ہے کسی اور کے ساتھ ہے جبریل امین کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ وہ جس کے ساتھ تمہاری حاجت ہے اس کو کہو نا اس کے سامنے انتظار کرو نا دعا مانگو نا بولو نا حضرت ابراہیم کہتے ہیں نوریوں کے سردار ہو کر کتنی عجیب باتیں کرتے ہو اس کو کہنے کی ضرورت کیا ہے وہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے دلوں کے راز بہتر جانتا ہے ادھر حضرت ابراہیم نے جبریل کو قرآن بیان کرتا ہے سورج شہرا میں قرآن اس کا ذکر کرتا ہے حضرت موسا اپنی قوم کو لے کے نکل پڑے ہیں پیچھے فرانوں کو پتا چلا کہ وہ مظلوم جو بنی اسرائیل تھے وہ تو کہیں نکل گئے ہیں چار لاکھ کی فوج لے کے فران بھی پیچھے آ گیا کہ یہ تالبان کہاں جا رہے ہیں کہ یہ تالبان کہاں جا رہے ہیں چار لاکھ کی فوج فرام نے لی وہ پیچھے آ گیا اللہ نے حالانکہ جدھر جا رہے تھے اس کے اور بھی بہت سے راستے تھے اللہ نے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کو اس راستے پہ لگا دیا جس راستے کے سامنے بہرے کلزم تھا پیغمبر اس راستے پر ہے جس پر بہرے کلزم ہے پیچھے فران کو پتہ چلا وہ فوجیں لے کے آگے ہیں جب قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا پیچھے فران کی فوج تھی آگے دیکھا آگے دریا کی موج تھی آگے دریا کی موجیں تھی پیچھے فران کی فوجیں تھیں دائیں بھی پہاڑ تھے بائیں بھی پہاڑ تھے نہ دائیں جا سکتے ہیں نہ بائیں جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے مڑ سکتے ہیں قوم کے لوگ کہتے ہیں موسا انال ان مدرے موسیٰ ہم پکڑے گئے یہ پیچھے سے آئے ہیں زبا کرتے جائیں گے سمندر میں پھینکتے چلے جائیں گے ہماری قبریں بھی نہیں بننی ہیں گھر میں ہوتے قبر تو بن جاتی یہاں قبریں بھی کوئی نہیں بننی بڑا پھسوا دیا تو نے ہمیں کہاں آ کے مروا دیا تو نے ہمیں اب حضرت موسا بھی دیکھ رہے ہیں آگے دریا کی موجیں ہیں پیچھے فران کی فوجیں ہیں دائیں بائیں پہاڑ ہیں حضرت موسا تو نظر آ رہا ہے کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے پیچھے مڑتے ہیں تو فوجیں مارتے آگے جاتے ہیں تو موجوں میں غرق ہوتی ہیں دائیں طرف پہاڑیں بائیں طرف پہاڑیں پیغمبر کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا ان تمام باتوں کے باوجود پیغمبر بحر کلزم کے کنارے کھڑے ہو کے کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں گھبراؤ نہیں انائی ربو مائیا ربی سورج شاہ ہے جائیے گھروں میں ترجمہ دیکھیے گا حضرت موسا علیہ السلام کہتے ہیں ان مائیا ربی میرے ساتھ میرا رم موجود ہے میرے ساتھ میرا رم موجود ہے میں تو یہ اکیلا نہیں ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے وہ میری مدد کرے گا سیاح دین وہ مجھے راستہ دکھائے گا حضرت موسا کی زبان سے یہ جملے باہر نکلے اللہ نے فرمایا وہ لاٹھی کہاں جو کبھی سانپ بنتی ہے وہ لاٹھی کہاں ہے جو پتھر پہ مارو تو چشمے جاری ہوتے ہیں اس لاٹھی کو سمندر کے کنارے مارنا مارنا تیرا کام ہے بارہ راستوں کا خوش کر دینا میرا کام ہے میرا کام ہے راستے اللہ نے بنا دیے لیکن میں تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ملسا علیہ السلام کا سراط مستقیم کیا تھا کہ جب مصیبت میں گر جائیں دشمن پیچھے آ جائیں اور دریا کی موجے ہوں اور مصیبتی اور پہاڑ بندے پہ ٹوٹ پڑے ٹوٹ بڑے پہاڑ بندے پر تو حضرت موسا کا سراط مستقیم یہ ہے کہ مصیبت میں کس کو پکارنا بولو بولو کس کو پکارنا ذرا اور نیچے چلے آئیے یہ تو قرآن پاک ہے نہ قرآن پاک کی آیتیں ختم ہونی ہے یہ تو قرآن پاک ہے ذرا اور نیچے چلے آئیے ہمیں ایک اور پیغمبر نظر آتی ہیں جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ان کے سر کے بال سفید ہو گئے ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں لیکن اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت نہیں دی اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت نہیں دی ایک سو بیس سال عمر بیوی کی نوے سال عمر اور بیوی بھی بانج بانج عورت کی کوکھ سے بچہ جنم نہیں لیا کرتا باز عورت بچے نہیں جنا کرتی بیوی بانج ہے پیغمبر کی عمر ایک سو بیس سال ہے سر کے بال پیغمبر کے سفید ہو گئے ہیں ہڈیاں پیغمبر کی کمزور ہو گئی ہیں سورت مریم ہے سورت مریم کی ابتدا ہے سولواں پارا ہے اللہ کا پیغمبر کہتا ہے ربے انی وحزم ونی وشتا اللہ راہ سے شیبہ مالا میں سمدھیاں, ہڈیاں کمزور ہو گئی مولا میرے سر دیواز چٹے ہو گئے مولا میرے سر دے ہو گئے میریا ہڈیاں کمزور ہو گئی مولا میرے سر کے بال کمزور ہو گئے رب انی واہ ن لزم اینی وشتا نہ و شیبا ولم ولم مکو بے دع کا رب شکیہ لیکن اس کے باوجود مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں میں محروم نہیں رہا ہوں پیغمبر کی عمر ایک سو بیس سال ہے پیغمبر کے ہاں بیٹا نہیں ہے پیغمبر کے ہاں اولاد نہیں ہے اولاد کی طرف تو دل میں موجود ہے اللہ نے اولاد نہیں دی پیغمبر ایک بچی کی پرورش کرتے ہیں بچی کا نام مریم ہے اسے کمرے میں بند کر جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے بھی موس میں پھر رکھے ہوئے ہیں. بند کمرہ ہے چابی ان کے پاس ہے وہاں آنے والا کوئی نہیں وہ موسم پھل مریم بچی کے سامنے پڑے ہوئے ہیں حضرت زکری مریم سے پوچھتے ہیں انا لا اور پوچھا کب جب دروازہ کھولا تو ایک قدم چوکھٹ کے اندر ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے ایک قدم چوکھٹ کے اندر ہے ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے سامنے دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے قدم اٹھانے کی سکت نہ رہی یہ ذرا دین میں رکھیے گا میں جب بات کروں گا تو یہ قدم والی بات وہاں کام دے گی ایک قدم آگے ہے ایک قدم پیچھے ہے سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں پیغمبر قدم نہیں اٹھاتے انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے مریم سے پوچھتے ہیں انا لکا انا مطانیہ بھی بن سکتا ہے زمانیہ بھی بن سکتا ہے ان میو یہ میوے کسی منڈی میں نہیں ملتے ان کا وقت ہی نہیں ہے ان کا وقت یہ کسی منڈی میں نہیں ملتے ہے یہ کہاں سے آئے ان کا زمانہ نہیں ہے کہاں سے آئے یہ کسی منڈی میں نہیں ملتے, نہیں ملتے کہاں سے آئے ان کا زمانہ کوئی نہیں یہ کہاں سے آئے جب انہوں نے اس بچی سے پوچھا تو بچی جواب میں کہتی ہے من ہوامن علم دلہ ہو ہوتا آج کا کوئی بناوٹی پیر وہ کہتا ہے سڈا کمال ہے نا یہ بے موسم پھل اچھی تو چھو کریے تو سب کچھ کر چھٹ دیں بے موسم پھل کیا چیز ہے ہوتا آج کا کوئی بناوٹی بندہ تو وہ اسے اپنے کمال میں شامل کرتا لیکن مریم کیا کہتی ہیں مریم کہتی ہیں زکری اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے ہو امن ان دلہ کہاں سے آئے اس کی طرف سے آئے جو موسموں کا پابند نہیں اس کی طرف سے آئے ہیں جو زمانوں کا پابند نہیں اس کی طرف سے آئے ہیں جو منڈیوں کا پابند نہیں اس کی طرف سے آئے ہیں جو شہروں کا پابند نہیں اس کی طرف سے آئے ہیں جو منڈیوں زمانے کا پابند نہیں ہے قرآن کہتا ہے حنال کا جس قدم پہ حضرت زکریہ نے مریم سے پوچھا تھا جس قدم پہ حضرت زکریہ نے مریم سے پوچھا تھا یہ کہاں سے آئے مریم نے کہا وہاں سے آئے ہیں موسم کوئی نہیں بے موسم آ گئے قرآن نہیں اٹھایا غنالکہ لکھا انہیں قدموں پہ کھڑے ہو کے دا زکریا ربہ پکارا زکریا نے کس کو دا زکریا ربہ اٹھائیے سورت عال عمران اٹھائیے پڑھیے سورت عال عمران حنال کا انہیں قدموں پہ کھڑے ہو کے دا زکریا ربہو پکارا زکری نے کس کو رب حبلی مل لدن کا ضروریت انتیبہ ان کا سمیو دعا اور دعاؤں کے سننے والے میرے مولا اور دعاؤں کے سننے والے میرے پرور دگار اور دعاؤں کے سننے والے میرے رب ہبلی مل لدن کا ضروریت انتیبہ مالا موسم میرا بھی کوئی نہیں پتر لینڈ دا اگر مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بھی بے موسم اولاد اکا کر دے بے ہی بیٹا دے دے بے موسمائی بیٹا دے دے ہبلی مل لدن کا مولا Ah <laughs> مولا طاقت کوئی نہیں قوت کوئی نہیں قوت شوانی کوئی نہیں بیوی میری بانج ہے مولا ایک بیٹا دے دے بیٹے کا سوال تجھ سے کر رہا ہوں حبلی مل لد القرریت طیبہ رب لا تذرنی نی سردا مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑ اس دنیا میں رب لا تذرنی سردا وہ کا خیر الوارسین یہ تو ٹھیک ہے کہ تمام وارسوں میں سب سے بہترین وارث تو تو ہی ہیں سب چیز کا وارث تو تو ہی ہیں لیکن مولا کوئی میرا نام لینے والا کہو میں تجھ سے ایک بیٹے کا سوال کرتا ہوں قرآن کہتا ہے جب پیغمبر نے یہ دعا کی بیٹا مجھ سے مانگا مجھے پکارا بیوی اس کی بائیں تھی قوتیں ختم ہو گئی تھی مفقود ہو گئی تھی ہم نے اوپر سے آواز لگایا میرے بوڑھے پیغمبر گھٹ منگے جتنا زرف تھا اس کے مطابق مانگا ہے جتنی چادر تھی اس کے مطابق مانگا ہے جتنے ہاتھ پھیلا سکتا تھا اس کے مطابق مانگا ہے یا زکاری انا نبشروں کا بے غلام نسم ہو یا زکری انا نبشروں کا سورت مریم ہے سولواں پارا ہے سورت مریم کا پہلا سفا ہے اننا نبشروں کا بے غلام نسم ہو یہ میرے پیغمبر تون نے صرف بیٹا مانگا ہے میں بیٹا بھی دوں گا آسمانوں سے نام رکھ کے بھی دوں گا جب بڑا ہو جائے گا اس کے انہوں نے مانگا اس نے سنا اور مانگے سے زیادہ عطا کر دیا تو بات میری ثابت ہو گئی کہ حضرت زکریہ کا سرات مستقیم کیا تھا کہ اولاد مانگنی ہے تو کس سے یہ ہے سرا مستقیم راستہ جس راستے پہ اللہ کی انبیاء چلے ہیں بیٹا مانگا ہے اللہ سے حضرت ابراہیم نے بیٹا مانگا کس سے سورج صافات ہے تیس ماہ پارا ہے سورج صافات ہے رب حبلی من صالح مولا ایک سالے بیٹا عطا کر دے حضرت ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا تو یہ بیٹوں کے خزانے کس کے پاس ہیں یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں بھائی سلطان باؤ جاؤ بیری کے نیچے کھڑے ہو جاؤ بے دھاوے تھے پتھر پتر دھاوے تھے دھی ٹہڑی دھا پہ ہوئے تھے یہ بیڑیوں کے نیچے کھڑا ہے اور بیری بھی اس دربار کی جس دربار کے جانشین کی اپنی اولاد کوئی اس دربار پہ کھڑے ہیں اصلو اللہ ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سرکت آج ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما کوئی انکار نہیں لیکن اگر یہ ساری دھرتی اور یہ ساری کائنات حضرت سلطان باہو جیسے ولیوں سے بھر جائے حضرت آشا صدیقہ کی یوتی کے نیچے لگی ہوئی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا نو سال رہی ہیں نبی پاک کے گھر نو سال نہ لڑکا ہوا نہ لڑکی ہوئی کس کی بات کر رہا ہوں میں ام المومنین کی کس ساتھی ان کی بات کر رہا ہوں کون ہے کہ جبریل امین آ کے نبی پاک سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آشانوا کو رب سلام کے اندر جس کو رب کے سلام آئے جس کے بستر پہ رہی اترے جس کی شان میں قرآن کی آیتیں اتریں نو سال نبی پاک کے حرم میں رہی نہ لڑکا کوئی اولاد ایک دن رو رہی ہیں کس عورت کی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کی جھولی آباد ہو گھر کا آنگن کھل اٹھے رو رہی ہیں اوپر سے نبی پاک آ گئے نبی پاک نے فرمایا آشا کیوں روتی ہو یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرتا سانگل میں بھی کوئی پھول کھلتے میری گود ہری ہوتی رحمت کائنات نے فرمایا رو کے مجھے کیا بتاتی ہو نیلی چھت والے کو کہو نا حضرت آشا کو کس کا دروازہ دکھا رہے ہیں نبی آپ تو اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں یا بولے میاں اناسا یا بولے می شاؤ ذکور او یوزو جو ہم اناسا و یا جہل شاؤ عکیما جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں لڑکے نہیں دیتا جس کو چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں لڑکیاں نہیں دیتا او یوز ہوں و ہوں جس کو چاہتا ہوں لڑکے اور لڑکیاں ملا کے دیتا ہوں وہ ججال میاں شاؤ کیما اور جس کے چاہتا ہوں دروازے بند کر دیتا ہوں اور دروازے میں بند کر دوں تو دنیا میں کوئی چابی نہیں تو اس طالے کو کھول سکے اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں حضرت ذکریہ کا صراط مستقیم کیا بنا کس کو پکارنا بولیے بولیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ اسی پہ بات کرتا تو اسی پر اپنی تقریر اور سارا درد صرف کر دیتا ذرا اور نیچے آئیے اللہ کا ایک اور پیغمبر ہے بیمار ہو گیا ہے بیمار ہو گیا ہے آیا ذہن میں کیونکہ کوئی نہیں آیا بیمار ہو گئے ہیں ایک سال دو سال تین سال چار سال آٹھ سال دس سال اٹھارہ سال اللہ کے پیغمبر بیمار ہو گئے بیمار کتنے سال آزمائش مائش دیکھیے امتحان دیکھیے بندہ بیمار ہو جائے خدمت کون کرتا ہے بچی اور بچیاں اولاد خدمت کرتی ہے اللہ نے اولاد پہلے لے لی بیٹے مر گئے بیٹیاں مر گئیں اولاد اللہ نے اپنے پاس بلا لی وہ اللہ نے بازو جب توڑے اللہ نے بیمار کر دیا خدمت کرنے والے پہلے لے لیے پیغمبر بیمار ہو گئے چک کے لوگوں نے اٹھایا بہر جنگل میں پھینک دیا بہر جنگل میں پھینک دیا ہے توجہ زیمن ایک بات کہنا چاہتا ہوں الزام ایک الزام کا جواب بھی ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں حضرت ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے کیڑا گرتا وہ اٹھا کے پھر اپنے زخم پہ رکھ لیتے انہوں نے کھا لیا یہ لوگ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں وائز مقرر نہ قرآن نے بیماری کا ذکر کیا نہ نبی پاک نے بیماری کا تذکرہ کیا کوئی ذکر نہیں حدیث میں خاموش ہے بیماری کا تذکرہ کرتا ہے اس کی تفصیل نہیں بتاتا حدیث خاموش ہیں بیماری کا ذکر کرتی ہے اس بیماری کی تفصیل حدیث بیان اللہ بہتر جانتا ہے کون سی بیماری تھی ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بیماری تھی یا یہ بیماری تھی البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے اور کیڑوں نے آپ کے وجود کو کھایا اور جو کیڑا گرتا تھا آپ اسے اٹھا کے اپنے زخم پہ رکھ لیتے تھے بندیال بھی کہتا ہے یہ بات دل کو نہیں بھاتی دل کو نہیں لگتی اس لیے کہ پیغمبر کے وجود کو تو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے سمجھ آئی میری بات کہ نہیں آئی پیغمبر کے وجود کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے زندگی میں کیسے کھا لیا زندگی میں کیڑے نے کیسے کھا لیا جبکہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہیں، کے وفات کے بعد پیغمبر اپنی قبر مقدس میں اسی طرح ترو تازہ رہتے ہیں جس طرح ان کے صحابہ انہیں قبر میں رکھتے تھے الن کماوزیاں یہ اشاعت ال کا مسلک ہے اے مسلک ہی اٹھارہ بلاک آلیاں یہ مسلق ہے بندیالوی کا جس کو پورے شہر میں بدنام کیا جاتا ہے جس کے خلاف تقریریں درس درس کی تو اب آپ باہر آئیے ان بھی درس کروانے شروع کر دیں درس کے نا دکھتے سن میں شاہپور گیا درس دینا دو چار درس میں نے شاہپور جب دیے نا انہوں نے مجھے بتایا بھی اشتہار کٹ چیا درس قرآن سبحان اللہ مزہ آیا ابھی کس کس نے درس قرآن سے لا چی دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو اشتہار بازاروں میں لگے ہوئے فلانے کا درسے قرآن فلانے کا درسے قرآن لیکن پہل کس نے کی نبی پاک نے ایک دفعہ بیان کیا نا میری امت کے ستر ہزار بندے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ستر ہزار اور ان میں سے ہر بندے کے ساتھ پھر ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ایک صحابی کا نام ہے اوقا انہوں نے جب یہ جی حدیث سنی نا جذبہ آیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مین ان ستر ہزار کر چبی پاک نے فرمایا تو ان میں سے ہو گیا تو ان میں سے ہو گیا اب دوسری طرف سے ایک اور بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے واسطے بھی نبی پاک نے فرمایا سابقا کا بہا او کاشا سابقا کا بہا اوکاشا او کاشا سبکت لے گیا اس دل کے اخلاس نال آخیا کہ تیکا ویکشر سبحان اللہ بھائی اکاشا بولیا تو تم بھی بول دیا یہ پول تو کی ہم نے انشاءاللہ شاء اللہ باقیا کے ثواب کا سواب بھی سانی لبے گا انشاءاللہ شاء جی انہوں نے کوئی لبیا تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہہ رہا تھا بھائی جس بندیالوی کو بدنام کرتے ہے پورے شہر میں اور بچارے لوگوں کو عوام کو انپڑوں کو دکانداروں کو تاجروں کو ترند رہے ہو بندیالوی دے نڑے نہ جانا یہ کہہ نبی پاک کی قبر ہی کوئی شہ نہیں لوگ کہتے ہیں توبہ توبا تو یہ بندیالوی اصل اس دی شکل بھی نہیں ویکھنا چاہتے جی وہ کہتے ہیں پتھر ہو گئے عالم ممبر رسول اور اے دوستانندرالی اپنا عقیدہ آپ کو بیان کر رہا ہے بعد وسات بھی پیغمبر کے وجود کو کیڑے نہیں کھاتے زندگی میں کیسے کھا لیا میرے پیغمبر کا وجود مقدس قبر منور میں آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح صحابہ نے پہلے دن رکھا تھا الام کما بوزیا بلکہ میں آگے بڑھ کے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو سنیں اس جملے کو جب آپ کو غسل دیا گیا نہلایا گیا پھر کسی کپڑے سے پوچھا گیا پھر کفن پہنایا گیا اگر غسل کے پانی کا کوئی کچرا آپ کے وجود پر رہ گیا تھا اور وہ پوچھا نہیں گیا اور اس کپڑے سمیت اس کچرے سمیت آپ کو قبر منور میں دفن کر دیا گیا خدا دی قسمیں اور قطرہ بھی آج تک انی محفوظ ہیں الان کماوز الان کماو یہ بہتان لوگ مانتے ہیں اس لیے بانتے ہیں کہ لوگ ہمارے قریب نہ آئیں اس لیے کہ لوگ ہمارے قریب آ گئے نا تو ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کی اینک لگا دیں گے اور جب قرآن و حدیث کی اینک لگ جائے گی تو ان لوگوں کے ماتا کے داغ لوگوں کو نظر آ جائے گا اس لیے کہتے ہیں بندیالوی دے نیڑے نہیں جانا اس کی مسجد میں نہیں جانا اس کا درس نہیں سننا کوئی بیماری تھی اللہ بہتر جانتا ہے جو بیماری بھی تھی اٹھارہ سال اٹھارہ سال کے بعد ایک دن شیطان نے بیوی کو برگلانے کی کوشش کی بیوی پیغمبر کے سامنے بولی پیغمبر نے کہا نوبت بہن جا رسید کہ ابلیس کو بھی توقع ہونے لگی کہ میں تنگ آ گیا ہوں شرک کر دوں گا شرک کر دوں گا تو پیغمبر اٹھارہ سال کے بعد بولا سورت کا نام ہے سورت امبیا سترواں پارا ہے سورت انبیاء ہے جائیے گھروں میں ترجمے دیکھیے قرآن کہتا ہے وہ ایوبا از نادا رب بہ کرو ترجمہ اور ایوب یاد کر ایوب کا قصہ از نادا جب اس نے پکارا رب کس کو کس میں بیماریوں میں تکلیفوں میں دکھوں میں حضرت ایوب نے کس کو پکارا مولا تکلیف لگ گئی مصیبت آ گئی بیماری نے گھیر لیا گوشت ختم ہو گیا ہڈیاں رہ گئیں طاقتیں مفقود ہو گئیں کروٹ بدلنے سے آزاد ہو گیا بیوی کروٹیں بدلتی ہیں مالا مہربانی کر دے حفا دے دے اللہ نے فرمایا خط منگے آئی جتنی طاقت تھی اس کے مطابق مانگا جتنا زرف تھا اس کے مطابق مانگا جتنے ہاتھ اٹھا سکتا تھا اس کے مطابق اٹھائے میرے پیغمبر تو نے صرف شفا مانگی میں چاہوں شفا دے دوں جوان کر دوں نئی اولاد دے دوں چھوٹے چھوٹے بچے ہو گھر کے آنگن میں کھیلیں لیکن اس طرح مزہ نہیں آئے گا میرے پیغمبر میں تجھے شفا بھی دوں گا جوانی لوٹا بھی دوں گا اور قبرستان چلا جا ایک ایک بچے کی قبر پہ آواز لگا ساری اولاد بھی زندہ کر کے رکھ دوں گا حضرت ایوب نے کس کو پکارا بولو بولو بولو بیماریوں میں کس کو پکارا تو حضرت ایوب کا سراط مستقیم کیا بنا حضرت ایوب کا سراط مستقیم کیا بنا کہ بیماریوں میں پکارنا ہے تو کس کو اتے گردج پتھری ہوے تو لے جوڑا ہوا ہوے تے شاہ جی بنے اتے موقع نکل آن تو بلوال فلانے دربار تے جھاڑو رکھ کے آئے کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے اگر کسی کے ہاتھ میں شفا دینا ہوتا پیغمبر کبھی بیمار نہ ہوتا تو پیغمبر شفا کے لیے پکار رہا ہے تو کس کو تو پھر پیغمبر کا سرا کے یہ بنا کہ جب مصیبت آ جائے دکھ آ جائے تو مصیبتوں اور بیماریوں میں شفا کے لیے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے اور نیچے آئیے اللہ کا ایک پیغمبر ہے کشتی میں بیٹھئے آیا ذہن میں کہ کون نہیں آیا بیٹھ گیا ہے کشتی میں کشتی آئی کے گاؤں میں بور میں ناموافق ہوائیں چلی لوگوں نے کہا ایک بندے کو باہر نکالنا ہے اس زمانے کے رواج کے مطابق کوئی اپنے مالک سے ناراض ہو کے بھاگا ہوا ہے غلام اس کو باہر نکالنا ہے قرآن دادی کرو قرآن دادی کی گئی نام نکل آیا حضرت یونس کا نام نکل آیا حضرت یونس کا لوگ اچھے تھے لوگوں نے کہا نہیں یار شکل دیکھو صورت دیکھو رنگ دیکھو رانائی دیکھو معصومیت دیکھو نورانیت دیکھو یہ چہرے پانی میں حوالے کرنے کے قابل ہوتی ہیں نہیں یار دوبارہ قرآن بازی کرو دوبارہ قرآن بازی کی گئی قورا اٹھایا گیا نام پھر کس کا نکلا بولو بولو بندے اچھے تھے دیندار تھے دینداروں کی قدر کرنے والے تھے انہیں کہا نہیں یار بندہ دیکھو اس کی شکل دیکھو معصومیت دیکھو نورانیت دیکھو چہرے کا حسن دیکھو خوبصورتی دیکھو رانائی دیکھو رنگت دیکھو نور دیکھو یہ لوگ سمندر میں ڈالنے کے قابل ہیں نہیں یار تیسری بار قرآن اندازی کرو بڑا جذبہ ہو سکتا تھا دوسری بار قرآدازی کرتے انہی میں سے کسی کا نام نکل آتا لیکن قربانی دے رہے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں ڈالنا میں کہا کرتا ہوں شکر ہے تسی اتنے نہیں سو اس کشتی چ نہیں تو تصویر ہاں قرآنداز بھی کون سی کرنی تسی کہنا سی یہ سارا فساد ہی مولویا دا اس نو سو کہتے رہتے ہو کہ نہیں کہتے رہتے ہو کہتے ہو نا بیٹھکوں پہ بیٹھ کے دکانوں پہ بیٹھ کے مجلسوں میں بیٹھ کے جہاں چار بندے اکٹھے ہوتے ہو مولویوں نے ملک کا ملاٹا بیٹاغر کر دیے چنگی راہ پہ تو پایا سیاست سیاستدان کے حکمرانہ بے سارے پیچھو ہٹے رہو تے سارا گند سٹو اگلے دن آپ نے اخبار میں پڑھو گا ہمارے سرگودے کے ایک سیاست دان ہے سرگودے کے قریب کے سیاستدان ہیں سات کروڑ روپیہ دینے انہوں نے گڑے گئے کتنا پیسہ دینا ملک د بیڑا سی گھر کیا کروڑوں کھائے تم نے میرا ملک کا ہم نے گرک کیا حکمران رہے تم میرا ملک کا ہم نے گرک کیا حکومت تمہارے پاس تھی محمد علی صاحب سے لے کر پرویز مشرف تک مولوی وزیر اعظم بنے صدر بنے بیڑا سی گرا کیا تماشا آپ لوگ بھی اتنا نہیں سوچتے یار اقتدار مستر کے پاس اقتدار کالج کے پڑے ہوئے کے پاس اقتدار یونیورسٹیوں کے فوجیوں کے پاس اقتدار داری مندوں کے پاس ملک کا بیڑا ہم نے گرک گر کیا اور ہمارے مدرسوں سے تو پڑھ کے ایک ہی گیا تھا ملا عمر رنگ لگایا ہے کہ نہیں لگایا کٹنے <تصفح> ٹیکے ایک بندے کے لیے قربانی دے گیا ایک بندے کے لیے اور اس کو وفا کہتے ہیں اس کو وفا کہتے ہیں کوئی ایک ٹیلی فون پہ لیٹ گیا کوئی ایک ٹیلی فون پہ لیٹ گیا اور کوئی بمبوں میں گر کے بھی امریکہ کو کہتا تھا مر گے اسامہ تن نہیں دیں گے حکومت چھوڑ دیں گے اسامہ تیرے حوالے نہیں کریں گے ہمارے مدرسوں سے تو ایک ہی نکل کے گئے لوگوں نے کہا نہیں یار یہ بندے دریا میں ڈالنے کے قابل ہوتی ہے تیسری بار قرآن دادی کرو تیسری بار قرآن دازی کی گئی نام پھر کس کا